جامع ترمزی سنن نسائی صحیب نے حبان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جس وقت فدیہ لینے کا مشورہ ہوا تو حضرت جبریل علیہ صلاح وسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ حکم آپ علیہ السلاۃ والسلام کو سنایا کہ آپ صحابہ کرام کو دو چیزوں کا اختیار دے دیں ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا کام تمام کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ فدیہ لے کر کچھ پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن آئندہ سال ستر قیدیوں کے بدلے میں ستر مسلمان شہید کیے جائیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ نے جب اختیار دے دیا ہے تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ یہ بہت ممکن ہے بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ جن قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا مسلمانوں کی مہربانی کو دیکھا وہ آگے جا کر مسلمان ہو جائیں گے تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور جہاد کا یہی تو مقصد ہے کہ اسلام پھیلے اور لوگ زیادہ زیادہ مسلمان ہوں یہی تو مقصد ہے نا اور رہی یہ بات کہ ہم فدیہ لیں گے تو ہم میں سے ستر آدمی شہید کیے جائیں گے تو شہادت تو ایک سعادت ہے شہادت تو ایک نعمت ہے تو مسلمانوں نے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کو یہ مشورہ دے دیا کہ آپ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی لیکن پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا مشورہ قبول فرمایا تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ صلاحت وسلام نے حضرت عمر اور حضرت بکر کو خطاب کر کے فرمایا لو اتفقتما ما خالف اگر تم دونوں کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے تو میں تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا لیکن اب اختلاف رائے ہو گیا ہے حضرت ابکر صدیق کہتے ہیں کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو قتل کیا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت بلکہ رحمت للعالمین ہونے کا یہ تقاضا ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور اگلے سال اللہ تعالی کے اشارے کے مطابق ستر مسلمان شہید ہوئے توری دونا ارودت دنیا تم لوگ دنیا چاہتے ہو تری دونوں ارودت دنیا تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اس آیت میں حضرت بکر صدیق اور ان کے ہم فکر صاحب کرام کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے فدیہ کا مشورہ دے کر نامناسب کام کیا ہے کیونکہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب ان کو اپنے دشمنوں پر قابو مل جائے تو ان کی قوت و شوکت کو نہ توڑ کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کی طاقت کو پھر سے برقرار رکھا جائے یہ مناسب نہیں ہے اسی آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں حتیق نف العرد کے زمین میں زبردست طریقے سے کافروں کا خون بہانا چاہیے کافروں کا خون زیادہ سے زیادہ بہانا چاہیے اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کو توڑ کر رکھ دینا چاہیے یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان صحابہ کرام کو تنبیح کیوں کی جنہوں نے فڈیا لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینے کا مشورہ دیا اس لیے کہ ان کے مشورے میں دو باتیں تھیں ایک بات تو خالص دینی تھی کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو آگے جا کر یہ انشاءاللہ اللہ مسلمان ہو جائیں یہ تو دینی بات تھی لیکن اس میں جو دوسرا پہلو تھا وہ ذاتی فائدے کا تھا اور وہ کیا تھا پیسوں کا حالانکہ اس وقت جیسا کہ کہا جا رہا ہے اس وقت اس سلسلے میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ بات معلوم نہیں تھی کہ قیدیوں کو چھوڑ کر پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے جبکہ ان کا مسلمان ہونا یہ یقینی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان کا کافر ہونا تو یقینی ہے نا اس لیے یہ کام ایک جائز اور ایک ناجائز کام سے مرکب ہے فدیہ لینے کا جو مشورہ ہے اس میں ایک جائز کام ہے کہ یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں لیکن وہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے اور ایک ناجائز کام ہے اور ناجائز اس معنی میں ہے کہ اس بارے میں کوئی آیت یا کوئی حکم پیغمبر علیہ اللہۃسلام کو ابھی تک دیا نہیں گیا ہے گویا کہ ایک ناجائز کام ہے ایک جائز کام ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو کام جائز و ناجائز کاموں سے مرکب ہو اس کا مجموعہ ناجائز ہی کہلاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی جس معاشرے کی تربیت فرمانا چاہ رہے تھے اور جن انسانوں کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے اس میں اللہ تعالی کے پیش نظر یہ ہے کہ ان کا فرشتوں سے بھی اعلی مقام ہو فرشتوں سے بھی اعلی مرتبے کے لوگ وہ بنیں اس لیے صحابہ کرام کا مال کی طرف توجہ اسے گنا خیال کیا گیا ہے اس لیے اتنی سخت آیت یہاں نازل کی گئی تریدون عرد دنیا تم لوگ دنیا چاہتے ہو لا کتاب امن اللہ سب اقا لمسمفیم اخذ عذاب عظیم اگر اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ آگے جا کر غنیمت کے حلال ہونے کے بارے میں حکم نازل ہونا ہے تو تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا یہ بہت خطرناک بات ہے گویا کہ اللہ تعالی صحابہ کرام کو یہ تمبی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف اور صرف آخرت کے طالب بنیں دنیا کے طالب نہ بنیں دنیا کو طلب کرنے والے اور مانگنے والے نہ بنے صرف اور صرف اپنی آخرت کو سنوارنے اور آخرت کو درست کرنے والے بنیں